بسم اللہ الرحمن الرحیم سترواں مکتوب اس گروہ کی صحبت کے بیان میں میرے بزرگ بھائی شمس الدین خدا تم کو اپنے صدیقوں کی صحبت نصیب کرے سنو مرید کے لیے صحبت بھی ایک بڑی اہم چیز ہے اور طبیعتوں میں صحبت کی غیر معمولی تاثیر ہوا کرتی ہے یہاں تک کہ بعض جو ایک پرندہ ہے آدمی کی صحبت میں دانہ ہو جاتا ہے اور طوطا بولنے لگتا ہے تربیت سے گھوڑے انسان کی صحبت میں رہ کر حیوانیت چھوڑ دیتے اور آدمی کی عادتیں اختیار کر لیتے ہیں اس کی مثالیں بہت ہیں اور صحبت کا اثر ہر شخص کے دیکھنے اور مشاہدے میں آتا ہے اور یہ سب صحبت ہی کا اثر ہے کہ ان کی اصلی عادت اور فطری طبیعت مغلوب ہو جاتی ہے مشائق ردوان اللہ علیہم اجمعین پہلے ایک دوسرے سے حق کے صحبت طلب کرتے اور مریدوں کو اس کے لیے تاکید فرماتے ہیں یہاں تک کہ ان کے یہاں صحبت فرضیت کا درجہ رکھتی ہے اور ان سب کی اصل بنیاد یہی ہے کہ نفس سرکش آدات کا تابع ہوتا ہے اور اس کو اسی سے آرام اور سکون حاصل ہوتا ہے یہ جس گروہ کی صحبت اختیار کرے گا انہیں کے افعال کو اپنائے گا اور حق و باطل کی ساری ارادتیں اس میں مرکب ہیں جو جو معاملے اور ارادت یہ دیکھتا ہے وہ اس میں پرورش پاتی رہتی ہیں اسی کا غلبہ ہوتا جاتا ہے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المر علی دین خلیل ہی فلیز اور من خالل آدمی وہی دین اور راستہ اختیار کرتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے پس دیکھو کہ وہ کس کے ساتھ صحبت اور دوستی کرتا ہے اکثر نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ خود اگرچہ برا ہے لیکن کی صحبت اسے اچھا بنا دے گی اور اگر بروں میں بیٹھا کرتا ہے تو خود اگرچہ اچھا ہے لیکن کی صحبت اسے برا بنا دے گی چونکہ جو چیز ان میں ہوگی اسی کا حاصل کرنا اس کی خوشنودی ہے تو چونکہ یہ لوگ برے کماش کے ہیں اسے برائی سے خوشی حاصل ہوگی اگرچہ بذات خود یہ نیک تھا لیکن برا بن جائے گا قصہ ہے کہ ایک شخص کعبے کی طرف طواف کر رہا تھا اور کہتا جاتا تھا اصلح اسلح اقوانی اللہ میرے بھائیوں کو صالح بنا دے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس متبرک مقام میں تم اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگتے ہو اس نے کہا میرے چند بھائی ہیں جب میں لوٹ کر ان کے پاس جاؤں گا اگر ان کو نیک احوال میں پاؤں گا ان کی نیکیوں کی برکت سے صالح ہو جاؤں گا اور اگر انہیں بدحال اور خراب پاؤں گا تو ان کی خرابی سے میں بھی برا ہو جاؤں گا چونکہ مسلحوں کی صحبت سے میں نیک اور سوالے ہو جانے کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں اس لیے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ بھائیوں سے میرا کام نکلے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ نے کہا ہے جس بھائی اور دوست کی صحبت سے تجھے اس جہان کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کے ساتھ نہ رہا کر ایسے شخص کی صحبت تجھے ہمیشہ تجھ پر حرام ہے اس کی شرح اس طرح بیان کی گئی ہے کہ عام طور سے اپنے سے بڑے اپنے سے چھوٹے درجے کے لوگوں کی صحبت ہوا کرتی ہے اگر اپنے سے بڑے کی صحبت اختیار کی تو خود فائدہ اٹھایا اور اگر اپنے سے کم تر کی صحبت میں رہا تو ان کو تو نے فائدہ پہنچایا اگر تو نے ان سے سیکھا یا انہوں نے تجھ سے سیکھا تو دینی فائدہ حاصل کیا حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکثر من اخوان فان رب ح کریم ان یس طی یوم القیام بہت زیادہ بھائی بناؤ حفظ آداب اور ان کے نیک معاملے کے لیے کیونکہ خداوند وند ئی اور کریم ہے وہ اپنے کرم کی وجہ سے پسند نہیں فرماتا کہ قیامت کے دن بھائیوں کے سامنے اس کو عذاب دیا جائے مگر چاہیے کہ خدا کے لیے صحبت ہو حصول مراد دنیاوی یا خواہش نفس کے لیے نہ ہو کہا گیا ہے کہ تنہا رہنا مرید کو ہلاکت و تباہی میں ڈالتا ہے پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مع الواحد و حو من العطن ابعد شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور جہاں دو ہوں ان سے دور ہو جاتا ہے اور خدا عزوجل نے ارشاد فرمایا میں تم میں راز کی باتیں کرنے والے تین آدمی جہاں ہوں گے وہاں چوتھا خدا تعالی ہوگا الغرض مرید کے لیے اکیلے رہنے سے زیادہ دشوار اور کوئی چیز نہیں نقل ہے کہ خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو وسواس سما گیا کہ میں کمال کے درجے تک پہنچ گیا ہوں اب تر کے صحبت سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا خلوت میں تنہا بیٹھ گئے جب رات ہوئی تو ایک جماعت نے آ کر ان سے کہا یہ گھوڑا حاضر ہے اس پر بیٹھئے اور بہشت کی سیر کو چلیے وہ سوار ہو کر روانہ ہوئے اور ایک سرسبز و شاداب مقام میں پہنچے یہاں حسین و جمیل آدمی لذیذ کھانے لیے کھڑے تھے اور نہریں جاری تھیں صبح تک یہ وہاں رہے پھر نیند آگ گئی جب سو کر اٹھے تو خود کو اپنے عبادت خانے میں پایا کچھ دنوں تک یہی واقعہ ہوتا رہا ان حضرت کے دماغ میں جوانی کے جوش و تکبر نے اثر کیا اور یہ بھی لگے دعویٰ کرنے کہ میرا حال ایسا ایسا ہے روزانہ بہشت کی سیر ہوا کرتی ہے حضرت جنید رحمتہ اللہ علیہ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ ان کے حجرے میں تشریف لائے اور حالت پوچھی انہوں نے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا آپ نے سن کر فرمایا آج جب تم وہاں پہنچو تو تین مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کہنا جب رات آئی انہیں حضب سابق جنت میں لے گئے اگرچہ ان کے دل میں حضرت خواجہ جنید رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کے بجا لانے سے انکار پیدا ہو رہا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد محض تجربے کے خیال سے انہوں نے لا حول پڑھی پھر کیا تھا وہ جماعت چیختی چلاتی تتر بتر ہو گئی اور انہوں نے خود کو ایک گھوڑے پر بیٹھا پایا اب مردار کی ہڈیاں اپنے قریب پڑی ہوئی دیکھیں اپنے خطاؤں کا اعتراف کر کے توبہ کی اب پھر سے صحبت میں داخل ہو گئے اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ مرید کے لیے تنہائی بڑی آفت ہے ان بزرگوں کی صحبت کی شرط یہ ہے کہ جس کے لیے جو یہ جو درجہ سمجھتے ہیں اسی کا حکم دیتے ہیں جیسا کہ بوڑھوں کی خدمت کرنا ماں باپ کے مرتبے پر سمجھنا برابر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنا یعنی بھائی سمجھنا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کا اظہار کرنا یعنی اپنے بچوں کی طرح سمجھنا جوانوں کو بوڑھوں کے سامنے بجز ضرورت کے باتیں نہ کرنا چاہیے اور جب بات کرنے کی ضرورت ہو تو اتنی دیر صبر کرے کہ وہ اپنی بات ختم کر لیں اس کے بعد ان سے اجازت لے کر انتہائی ادب سے ان کے قریب بیٹھ جائے اور نرم آواز میں بات کرے اور جوانوں کو بوڑھوں پر کوئی اعتراض نہ کرنا چاہیے اور ان کے مقابلے پر آنا اور باس پرس نہ کرنا چاہیے کیونکہ جب بوڑھوں کو کسی پر جلال آتا ہے تو اس کا دین اور دنیا رخصت ہو جاتی ہے لیکن ان سے درخواست کرنا جائز ہے اسی طرح جوانوں کو بڑھوں کے سامنے من مسنت پر نہ بیٹھنا چاہیے بلکہ ان کی خدمت میں مشغول رہنا چاہیے اور بھائی چارے کی صحبت کی شرط یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عیسار اور قربانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں اور دوسروں کو اپنے مال میں تصرف کا حق دیں اس گروہ کے لوگ اپنی چیزیں کسی کو آریتن یعنی ادھار نہیں دیتے اور نہ لیتے ہیں بلکہ جو چیز کسی کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے مشایخین ردوان اللہ علیہم کا کہنا ہے الفقیر ولار ولا یس فقیر نہ ادھار لیتا ہے نہ ادھار دیتا ہے اور کسی پر حکم نہ چلائے لیکن اگر کوئی اس پر حکم کرے تو جان و دل سے بجا لائے اور کسی سے کام کرنے کو نہ کہے جب تک کہ وہ بلا توقف بجا لانے کا عادی نہ ہو اور جس کسی کے ساتھ رہن سہن رکھے اس کے مذاق طبیعت کے موافق ہی زندگی بسر کرے اور مخالف درمیان میں نہ آنے دے بجز ان امور کے جن کو شریعت نے منع کیا ہے اور جو شخص مذہب کا مخالف یا ناجنس جنس ہو اگرچہ وہ رشتے دار اور قرابت پیشہ ہی کیوں نہ ہو اس کی صحبت میں نہ بیٹھا کرے بلکہ جس کو دین و مذہب اور دیانت و تقوا میں ظاہر و باطن استوار دیکھے اس کی صحبت اختیار کرے نوجوان مردوں کے ساتھ رہنے کو منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ بچوں میں بزرگوں کی صحبت کی رغبت علم کی توفیق اور ذکاوت پیدا کرتی ہے اور بزرگوں میں لڑکوں کے ساتھ رہنے کی خواہش بے شرمی اور حماقت لاتی ہے یہ گروہ اپنی اصطلاح میں ابتدائی صحبت کو معرفت پھر مودت پھر الفت پھر عشرت پھر صحبت اور آخر میں اخوت کہتے ہیں جب ان شرائط کے ساتھ صحبت درست ہو جاتی ہے تو ان کے حالات بلند و برتر ہو جاتے ہیں تم نہیں دیکھتے کہ صحابہ ردوان اللہ علیہم بزرگ ترین خلق ہیں علم و فقہ عبادت و زہد و توکل و رضا میں ان کی برابری کون کر سکتا ہے ان لوگوں کو صحبت کے سوا اور کسی چیز کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہترین احوال ہے اور اس گروہ کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے ہے یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے ولو لم اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا وسا کاش ایسا ہوتا کاش ایسا نہ ہوتا ولتا اگر تو ایسا کرتا ول لا تفعل اور تو نے ایسا کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ سب طور طریقے عوام کے ہیں ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کی صحبت نہیں کرتا جو یہ کہے کہ حضلولا یہ میری نالین ہے علم والوں کا قول ہے کہ خداوند کریم نے جائز نہ رکھا کہ مخلوق میں مخلوقات میں سے کوئی شخص نحنو یعنی ہم اور و انا میں و انی بے شک میں ولی میرے لیے و اور میرے پاس کہے نہیں دیکھتے کہ جس وقت ملائکہ نے نہنو نسب ہو ہم تیری ہی تصبیح کرتے ہیں کہا ادھر سے حکم ہوا ہمیں تمہاری تسبیح کی حاجت نہیں اس آدم آدم کو سجدہ کرو شیطان بول اٹھا خلق تنی من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اس شوخی کی برداشت کہاں فرمان نازل ہوا وہ ان علائی کا ہم تجھ پر لانت بھیجتے ہیں فرعون نے کہا علیہ سلی ملک مصر کیا مصر کی مملکت میری نہیں ہے وہ انا رب اور میں تمہارا بلند پروردگار ہوں اس کی یہ باتیں بھی جائز نہ سمجھیں عذاب ٹوٹا اور دریا میں ڈبو دیا گیا قارون بولا اعلی علم عندي. میں صاحب علم ہوں جائز نہ سمجھا گیا اور زمین کو حکم ہوا کہ وہ اس کو نگل گئی جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا ارشاد ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو کل انا نذیر مبین کہہ دو میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں جیسا کہ میں کہتا ہوں اننی ان اللہ لا الہ الا انا میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں اے بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ گلستان غیب کے درختوں پر بیٹھو اور باغ لطف و کرم کی نہروں سے آب حیات نوش کرو اور ساتوں آسمان کو روند کر اپنے تلووں کی خاک بناؤ تو پھر تو دم بھر کے لیے اس بیابان فانی میں مشاہدۂ دار بقا کی خاطر ان پانچوں حواس کی کھڑکیاں بند کر دو اور اس عالم فنا اور دار مصائب سے بریا بستر اٹھاؤ اور صدر بحری کی طرح معرفت کے موتی کے لئے غیر اللہ سے اندھے, اندھے بہرے بن کر بیٹھ رہو ہو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عارف کون لوگ ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے آپ نے جواب دیا سمن سم بکمن امین گونگے بہرے اور اندھے کہا گیا یہ تو کفار کی صفت ہے حضر صفت الکفرین آپ نے فرمایا الکافرو سمن الما الحق و عن ان الحق و ان رویت الحق کافر حق بات سننے سے بہرا ہے اور حق بات کہنے سے گونگا ہے اور رویت حق سے اندھا ہے یہاں تو ایسے پاک باز کی ضرورت ہے جو اس عالم عالم کون و فساد شیطانوں کے پھندے سے رنج و محنت کے ساتھ عالم پاک کی طرف روانہ ہو جائے اور جیسے ایک چڑیا پنجرے سے نکل کر اڑ جاتی ہے اپنا قدم اپنے دل پر رکھے اور دل کو تفکر کے کاندھوں پر سوار کرے تفکر کو مقام سر میں پہنچائے اور سر کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم میں مسجد اقسہ تک طے کیا اور ایک ہی گام میں ساتوں آسمانوں کی منزلیں طے کرتے ہوئے صدرت المنتا پر تشریف لے گئے اور مشاہدے کی دولت حاصل کی اور دونوں جہان سے آزاد ہو کر اپنے محبوب کے ساتھ آرام و راحت سے لطف اندوز ہوئے وسلام